انیسواں مکتوب امراضِ ظاہر و باطن کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین صلی اللہ حقیقتاً سمجھو اور یقین جانو کہ انسان دو جوہرے مختلف سے پیدا ہوا ہے ایک علوی اور دوسرا سفلی جس طرح جوہر صفلی یعنی یہ جسم جو آب و آتش خاک و بعد سے بنا ہے اس کو مرض قبول کرنے کی صلاحیت ہے اسی طرح جوہر الوی یعنی ارواح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جس طرح امراض صفلی کے لیے اطباء ہیں کہ ان کے علاج سے مرض دور ہو جاتا ہے صحت حاصل ہو جاتی ہے اور ہلاکت سے آدمی بچ جاتا ہے اسی طرح امراض الوی کے لیے بھی اطباء ہیں جن کے علاج سے جملہ امراض باطنی اگرچہ وہ محسوس نہیں ہوتے اور عقل میں نہیں آتے مگر سب کے سب دفاع ہو جاتے ہیں اور ہلاکت کے محل سے نجات ہوتی ہے جوہر صفلی کے امراض و علل کے طبیب تو حکما ہیں اور جوہر علوی کے امراض و علت کے طبیب انبیاء ہیں ان کے بعد مشائق ہیں کیونکہ یہی لوگ امبیا کے خلیفہ ہیں اسی مقام کی بات ہے کہ اشیخ فی قوم ہی فی امت ہی اپنی قوم میں شیخ کی وہی حیثیت ہے جو نبی کی اپنی امت میں جس طرح کہ جوہر سفلی کا مریض بغیر طبیب حاضق کی ہلاکت کے بالکل قریب ہے اسی طرح جوہر علوی کا مریض بھی بغیر پیغمبر یا شیخ کامل اور راہ رفتہ اور خلیفہ پیغمبر کے جس کی شان العلماورثت العبیہ یعنی امت محمدی کے عالم پیغمبروں کے وارث ہیں ہے کہ ہلاکت کے قریب ہے ہم جیسے کم نصیبوں کے وقت میں جس طرح طبع جوہری جوہر سفلی کم اور ناپید ہو گئے ہیں طبیبانے جوہر الوی بھی کم اور گم ہو گئے ناچار ہم جیسے بے دولت و بد نصیب کی ہلاکت کے سوا بات کیا باقی رہی ہاں اور تو کوئی چیز ایسی نہ رہی جسے صحت و حیات و فلاح و نجات کی امید کی جائے مگر یہی آیت پاک کہ لا تقنطو من رحمت اللہ یعنی خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو مگر واضح رہے کہ امیدوار رہنا اور اس کی شرطوں کو پورا کرنا اور اس کے اسباب مہیا نہ کرنا کیسی بات ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ خداوند تعالی کی قدرت سے باہر ہے انہیں نہیں باہر نہیں ہے مگر کارخانہ حکمت کے خلاف ضرور ہے جس طرح جب اس طرح کلی کھل گئی تو بتا اب ہم کو کیا کرنا چاہیے ہم اپنے سر پر خاک ڈالیں اور اپنی معصیت پر ماتم کریں اور اس بات کو خوب سمجھیں کہ ہمارے پاس اب سے غرور و پندار کے کچھ نہ رہا یوں ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ میں کوئی آدمی کام کا نکل آیا تو اللہ ماشاء اللہ اشاد کلم میں داخل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اب اس کو سنو کہ ہم نے پیغمبر یا شیخ کی طبیب سے مثال کیوں دی اس لیے کہ جس طرح طبیب نبس دیکھ کر بیمار کی علت و مرض سے واقف ہو کر مختلف ادویہ اور شربت بیمار کی قوت کا اندازہ کر کے بتاتا ہے اور کسی دوا سے دو ماشا اور کسی سے تین ماشا اور کسی سے چار ماشا لے کر ماجون تیار کرتا ہے اور بعض چیز کا استعمال جائز اور بعض کا استعمال خطرناک کہتا ہے تاکہ طبیعت مریض کے اعتدال پر آ جائے اور مائل بصحت ہو جائے اور ہلاکت سے محفوظ va اسی طرح پیغمبر وقت یا نائب پیغمبر کو جب وقوف ہو جاتا ہے کہ شخص کے اعتقاد میں کیا کیا مرض لاحق ہے تو احکام شریعت سے ایک ایسا نسخہ تجویز کر دیتا ہے کہ وہ بیمار باطن وہ بیمار باطن استعمال کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے کبھی دو رکات کبھی تین رکعت کبھی چار رکات سے ایک معجون مرکب تیار ہوتی ہے اور کوئی چیز حلال اور کوئی حرام کر دی جائے جاتی ہے تاکہ عقیدت کی تشویشیں خواہشات کے اختلافات اور امراض کی رنگا رنگی شریعت کے ساتھ اعتدال پذیر ہو اور صحت و آفیت صحت عاجل ہو خطرے ہلاکت سے نجات ملے تم کو تعجب ہوگا کہ احکام و شرائع کہاں نسخہ و ماجون کہاں ان دونوں میں کیا مناسبت ہے ہاں برادران دونوں میں خاص مناسبت ہے مگر یہ سگائے راز کی بات ہے جب تک بصیرت حاصل نہیں ہوتی آدمی سمجھ نہیں سکتا دیکھو اگر جوہرے جوہر صفلی کا بیمار طبیب کی مخالفت اختیار کرے گا اس کے کہنے کے خلاف کھاتا پیتا رہے کھانا پینا چاہے گا تو م روس مرض ضرور بڑھ جائے گا اور ہلاکت کی نوبت آئے گی اسی طرح جوہر الوی کا مریض اگر شریعت کی مخالفت شروع کرے گا اس کے حکم کے خلاف کام کرے گا تو یقینی مرض زلالت روز بروز قوی تر ہوتا جائے گا اور بے شبہ جہالت کی موت مرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا تو بیماری لیے ہوئے اٹھے گا مگر اب کیا ہوتا ہے وہ در تو آج لا علاج ہو گیا دوا اس کی عذاب اور دوزہ ہے وہیں ابدن سرمدن رہنا ہے اور جلنا ہے اور اگر برعکس اس کے اس نے احکام صاحب شرع کی نگہداشت کی نواحی سے اجتناب رکھا اوامر کو بجا لایا تو ایسی تندرستی باطنی حاصل ہوتی ہے کہ جینا تو جینا ہی ہے مرنا بھی جینا ہو جاتا ہے ایک مستند قول سنو الم در در اولیا اللہ مرتے نہیں بلکہ اس مکان سے اس مکان میں نقل کرتے ہیں موت ظاہری کے بعد بھی ان کی عقل کامل رہتی ہے کل بد بد درست رہتا جوارح مضبوط رہتے روحانی غذاؤں سے حقوق اپنے پورے کر لیتے ہیں قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے روح اور ریحان کا مزہ رہے گا اب ثابت ہو گیا کہ جس طرح جسم کے طبیب حکماں ہیں دل کے طبیب انبیاء ہیں اور ان کے بعد ان کے خلفہ اب کیا ہو مادرزات بد نصیبی ہم کو نگل چکی اور ادبار نے ان کو ڈبو دیا صحبت رسول برحق ناپید ہو گئی کیونکہ وہ دروازہ ہی مستود مسدود ہو چکا ہے اور خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا بھی دشوار ہو گیا کیونکہ ان کی ذات برکات بھی عالم میں کم کم ہے اور اگر کوئی بزرگ شاز و نادر بھی ہیں بھی تو چھپے ہوئے ہیں ہم مدبر ہو چکے کسی مقبول کا ہم ڈھونڈ کر نکالیں تو کیوں کر نکالیں اور ہم وہاں تک پہنچیں تو کیوں پہنچے گویا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ در بھی بند ہی ہو گیا خسرو کی جان پر رحمت نازل ہو کیا خوب کہا ہے درے مجلس وسالت دریا کشند مستاں چون دورے خسرو آمد مئے دو سبو نمانند نمانند تیری وثال کی مجلس میں مست لوگ خم کے خم لنڈھا رہے ہیں جب خسرو کی باری آئی تو مٹکے میں شراب ہی ختم ہو گئی ایسی صورت میں ہم جیسے بیماروں مریضوں خاکساروں بد نصیبوں کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کی کتابیں جن میں عقائد و معاملات ان کے لکھے ہوئے ہوں اور روش و طریقے ان کے درج ہوں ان کو دیکھیں اور اپنا امام و پیشوا اسی کو بنائیں اگر آفتاب دولت ہم بد نصیبوں کے وقت میں غروب ہو گیا تو خیر بارے چراغ تو ہے حرض کثیرمنا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے شعر ازبخت بدم اگر فردشت خورشید ازنور رخت مہا چراغے گیرم اگر میری بدبختی کے سبب سورج ڈوب چکا تو اے چاند سے محبوب تمہارے چہرے کی چمک سے میں چراغ کا کام لوں گا اگر خدا نخاستہ کہیں ان کی کتاب دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا تو اس وقت کیا ہم کیا تم کیا فرون کیا نمرود کیا ابو لہب کیا ابو جہل سب برابر دوسرا رخ یہ ہے کہ نامیدی کی کوئی وجہ نہیں خون جگر پیتے رہو جان کنی کرتے رہو خوب استراب پیدا کرو اچھی طرح شور و فریاد سے کام لو دیکھو تو صحیح کس طرح لطف کی ہوا استادگان خاک کو اڑا لیتی ہے اور گل شن تقرب میں پہنچا دیتی ہے دیکھو سات لاکھ برس سے تاعت و عبادت تک ملک میں کیسے کیسے سالکان سجادہ نشین تھے اور خانقاہ اسمت میں کیسے کیسے حضرات عزت و حرمت کے مسلے پر تکیا لگائے بیٹھے اور دل ہی دل میں سمجھ رہے تھے کہ خلافت حقہ اس دائرے سے باہر جاتی کہاں ہے ناگاہ نسیم لطف کے ایک جھونکے نے آب و خاک پامال کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ندا ہوئی انی جافل ارد خلیفہ یعنی میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اور ان کی کچھ پروا کی جانتے ہو ایسا کیوں ہوا اس لیے تاکہ کوئی متی اپنی طاعت و عبادت پر ناز نہ کرے اور کوئی مفلس و افتادہ نومید, نومید نہ ہو اسی پر موقوف نہیں جماعت ساحران فرآون کی طرف نظر کرو دیکھو عنایت سابق نے لطف سے کیسا کام کیا کچھ نہ کچھ ک... کچھ نہ دیکھا کہ یہ لوگ جادوگر ہیں اور کام ان کا جادوگری اور خزلان و بتلان ہے اسی حالت میں جس وقت وہ ساحری اور جادوگری میں مشغول اور تمام نجاستوں سے مملوط ہے موحد حقیقی بنا کر تخت توحید پر بٹھا دیا اور تاج معرف سر پر رکھ دیا کیسا عجیب و غریب تماشا سارے جہان کو دکھا دیا کہ ہم جب کسی افتادہ اور تباہ کار کو قبول کرتے ہیں تو اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے اور جب کسی سربلند کو نظر سے گراتے ہیں اس وقت بھی کچھ خیال نہیں کرتے کہ وہ کیا ہے اور کام اس کا کس درجے کے لائق تھا والسلام